بسم اللہ الرحمن الرحیم لام نیم تلک آیات الكتاب الحکیم اکیس پارے سورہ دقمان کے یہ رکو ہے یہ پہلے رکو آیت نمبر ایک لے کر آیت بارہ تک کے آیتوں پر مشتمل ہے سورہ لقمان ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے صورتوں میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں چار رکو چونتیس آیتیں پانچ سو اڑتالیس کماعت دو ہزار ایک سو دس حروف ہے اسی سورہ مبارکہ میں اگے حضرت لقمان حکیم کے وہ نصیحت آتی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی کہ بیٹا آپ نے دنیا میں کون کون سے کام کرنے ہیں اور کون کون کاموں سے کون کون سے کاموں سے خود کو بچائے رکھنا ہے اللہ تبارک مطالعہ کے اس پیارے بندے کے یہ نصیحت اللہ کو اتنے پسند آئی کہ اللہ نے بطور نمونہ کی اور مثال کی وہ نصیحت قرآن مجید میں محفوظ کر دی جو والدین کے لیے ایک مثال ہے کہ وہ بھی اپنے اولاد کے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح سے ادا کریں کہ جس میں اللہ کے حکموں اور اللہ کے حدود اور قیود اور ان بچوں کے مستقبل کا ہر لحاظ سے خیال رکھا گیا ہو اس پہلے رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا کتاب ہدایت ہونا بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اس کتاب کے بیان کردہ احکامات سے رہنمائی حاصل کر کے اس پہ ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو یہ کتاب ان کے لیے بائیں رحمت ہے اور پھر ایمان اور یقین رکھنے والے لوگوں کی کچھ صفات کا بھی تذکرہ ہے ارشاد برطالعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حتم خبان ہے حد میں حبان نہ مقدعات میں سے ہیں جس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اور یہ جملے ایک چلن کی حیثیت رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس قرآن بڑھ کر کے کتاب بنا کے لا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ان آیاتوں کے ذریعے اور ان آیاتوں میں یہ جملے ہیں ان کے ذریعے کہ بھائی دیکھو یہ تمہاری زبان کی کتاب ہے میں اس کے معنی اگر تمہیں نہ بتاؤں تو تم اپنے زبان کے معنی اور مفہوم کے سمجھنے سے قاصر ہو یہ تو تمہارے علم کی انتہا کی حالت ہے تو پھر تم یہ کیسے چلن کر سکتے ہو کہ ہم اس قرآن کے طرح قرآن یا اس سے بڑھ کر کے قرآن بنا کے لا سکتے ہیں تو بھائی قرآن کیسے بنا کے لا سکو گے کہ جو اس کے طرح واضح بھی ہو پرمغذ بھی ہو پر مقصد بھی ہو اور اس کے تمام احکامات قابل عمل بھی ہو اور بندگانے خدا کے لیے ہمیشہ رہنمائی کا ذریعہ بھی الحکیم یہ آ ہیں پر حکمت کتاب کی خدا ہدا رحمتین اس میں ہدایت ہے اور اس پر عمل پیرا باعث رحمت ہے للمحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے تو گویا یہ کتاب کتاب ہدایت ہے کتاب رحمت ہے محسنین کے لیے سورہ بقرہ کے شروع میں ہو گزرا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو ہداً سارے جہان کے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو تمام جن جنس اور ہدایت کے لیے لال فرمائی تو یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے یہ کئی کتاب باعث رحمت ہے اور باعث ہدایت ہے مصمین کے لیے مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ در حقیقت یہ کتاب خاص نیکی اختیار کرنے والوں کے لیے سرمایہ رحمت اور ہدایت ہے کیوں کہ وہی لوگ اس سے مستحید ہوتے ہیں ورنہ نس نصیحت کے لحاظ سے تو تمام جن اور انس کے حق میں یہ ہدایت اور رحمت ہے لیکن وہ اس کو ہدایت اور رحمت مانتے نہیں اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے تو اس لیے قرآن مجید کے بعد آیاتوں میں اللہ تبارک و وطالیہ نے خصوصیت کے ساتھ پرانی مجید کا بارث رحمت ہونا اہلی ایمان کے لیے بیان فرمایا ہے اب یہ اہل ایمان ہے وہ لوگ اللہ دینہ وہ لوگ یقین و جو نمازوں کو قائم رکھتے ہیں وہ یوتون زکوۃ اور جو زکوۃ ادا کرتے ہیں وہ ہم دلآخر قنون اور وہ جو آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں اولاً یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے اپنے رب کے طرف سے وہ اولاحم الفل اور یہی لوگ ہیں جو اپنے مرادوں کو پہنچنے والے ہیں سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل اور وضاحت ہو ہے و من ناتھ اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہے یشتری اخبل حدیث کہ جو خریدار ہے کھیل کے باتوں کے عن سبیل اللہ بغیر جہل علم تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے اللہ کے راستے سے بن سمجھے وہ لگتا خزاں اور جو ٹھرائیں اللہ کے باتوں کو مذاق رحم عذاب المحین یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ضلع آمیز عذاب ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات میں ان اشیاء اور بد مزاج لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اپنے جہالت اور ناقبت اندیشی کی وجہ سے قرآن مجید کو چھوڑ کر دوسرے ایسے کھیلوں اور تماشوں اور واحیات اور خرافات میں مستور ہو جاتے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ خود اس میں ڈوب لیتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی انہی مشائل کی طرف ترغیب دیتے ہیں اور یہ اس نیت سے اور اس نظریے سے کہ لوگ اللہ کی دین کی طرف نہ جائیں اس کی یاد سے لوگ برگزشتہ رہیں اور دین کے باتوں پر پھر وہ اپنے مجلسوں میں اپنے ان کلام میں مذاق ان کا اڑاتے ہیں حضرت حسنی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ لہدیث رفی اللہ ذکری اول ازاحی میں ہے یعنی لحب الحدیث ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی عبادت اور یاد سے ہٹانے والی ہو مثلا فضل کے سرگوئی ہمز مذہب کی باتیں واغیات مشغلے اور دوسرے جانب جانب جانب کی چیزیں روایت میں آتا ہے کہ مکہ کے مشہور سردار نظر حارث جو روسائے مکہ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا یہ شخص بغرت تجارت فارس جاتا تو وہاں سے شاہانِ عجم کے قصص اور تباری خرید کر لاتا اور قریش سے کہتا کہ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو آد و سمود کے قصے سناتے ہیں آؤ میں تم کو روسٹم اور اور شاہان ایران کے قصے سناؤں بعض لوگ ان کو دلچسپ سمجھ کر ادھر متوجہ ہو جاتے اور ساتھ ہی اس نے ایک گانے والی لونڈی خرید رکھی تھی کہ جس کو دیکھتا کہ دل دل تھوڑا سا نرم ہوا اور اسلام کی طرف جھکا تو وہ اس کو بلاتا اور اس لونڈی کے پاس لے جاتا اور لوگوں سے کہا تھا کہ بے اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانا سناؤ اور پھر وہ شہس کہتا کہ بے دیکھا تو نہیں کہ ہماری یہ مجلس بہتر ہے ہمارا تجھ کو یہ سنایا ہوا کھلان زیادہ فائدہ مند ہے یا وہ کہ جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں وہ تو تمہیں یہی بتاتے ہیں کہ نماز پڑھو روزہ رکھو جان مارو اس پر یہ آیاتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازر فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احشاد فرمایا کہ آیا تو نا اور جب سنائی جاتی ہے اس کو ہمارے آیاتیں ولہ مستقبر وہ پھر گر جاتا ہے تکبر سے کہ علم یس جیسے گویا اس نے سنا ہی نہیں جیسے گویا اس کے کان پہنے ہو چکے کو تکلیف دے عذاب کے خوشخبری سنا دو انزیل آمن و بے شک ایمان لائے اچھے کام کے لگم جناتی ان کے لیے نعمتوں کے برخ ہے دی نفیخہ کہ ہمیں شرہیں گے یہ ان باغوں میں وعد اللہ حق یہ اللہ کا وعدہ پکا وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست حکمتوں علیہ ہے اللہ تبارک و تعالی کو کوئی قوت اس کے دفاع عہد سے روک نہیں سکتی قرنہ اللہ تبارک و تعالی بے موقع کسی سے وعدہ فرماتا ہے خلق السماوات بغیر عمدن اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو ستونوں کے بغیر ترونا جس کو تم دیکھتے ہو وہ الافل اروبر اور اسی نے ڈال دی ہے زمین میں پہاڑ ان تمی کم کہ تم کو یہ زمین لے لیک کر جھک نہ جائے وہ بس صفی ہامن گل اور اس نے بکیر رکھے ہیں اس زمین میں ہر طرح کے جانور چرن پر پرن پرن امام اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتارا آسمان کی طرف سے تانی تو ہم بدنافی حافظ اگائے ہم نے اس زمین میں منکل لے سو کریم ہر قسم کے جوڑے بڑے دلکش بڑے خوبصورت اس آیت کی پوری تفسیر سورہ میں ہو گزری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ہاضا خَلْقُ اللہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے فارونیز بس مجھے پکلا دو مزا خدق مِن دیکھی کیا کچھ بنایا ہے انہوں نے جو اللہ کے سوا ہے جن کو تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح پوچھتے ہو اللہ کی طرح اس کائنات میں متصر سمجھتے ہو اللہ کے کارنامے تو یہ ہوئے اب تم جن کو مانتی ہو ان کے کارنامے اس کائنات میں کون سے ہیں بلکہ ظالمون فی ظلال مبین بلکہ وہ ظالم لوگ سریح گمرہی میں ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقمان کے یہ دوسری رقو ہے یہ رکو آیت نمبر بارہ سے لے کر آیت نمبر بیس تک کی آیتوں پہ مشتمل ہے اس رقو میں وہ نسیحتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پسند کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو والدین کے لیے بطور مثال اور نمونہ کے بیان کیا اور وہ نصیحتیں ہیں حضرت لقمان حکیم کے اپنے بیٹے کو جو انہوں نے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن کے زبان میں آنے والے لوگوں کے لیے محفوظ کیا جو اللہ کے وعدوں اور وحیدوں پر ایمان اور یقین رکھنے والے تھے۔ لقمان حکیم کون تھے اس کے بارے میں جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ پیغمبر نہیں تھے ایک پاک باز اور متقی انسان تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کے عقل و فہم اور دانا یا دا فرمائی تھی انہوں نے اپنے عقل کے روز سے ایسے باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جو پیغمبروں کے احکامات اور ہدایت کے موافق تھی ان کی عقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں بہت مشہور ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ان نصیحتوں کے ایک حصہ قرآن میں نقل فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھایا اور شاید اس سے مقصد یہ بھی لوگوں پہ ظاہر کرنا ہو کہ شرک وغیرہ کا قبی ہونا جس طرح فطرت انسانی کی شہادت اور انبیاء کے وحیح سے ثابت ہے دنیا کے اوقادی اپنے حق سے اس کے تائید اور تصدیق کرتے ہیں توحید کو جوڑ کر شرک اختیار کرنا یہ ضلع ممین نہیں ہے تو اور کیا ہے حضرت لکمان حکیم یہ حوشہ کے رہنے والے تھے اور ان کا جو زمانہ تھا تاریخ رواج میں ہے کہ یہ حضرت داود علیہ صلاحت وسلم کے زمانے میں ہو گزرے ان کے بے عاقلانہ مثالیں اور نصیحتیں اور وسیع طوارف کی کتابوں میں ہم ملتی ہے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ ایک شخص کے ہاں ملازم تھا بکریاں چلایا کرتا تھا اور وہ شخص بادشاہ تھا فی ایک مرتبہ اس بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے خدشے غلام تو اس نے جانور ذبح کیا حضرت امان حکیم نے یا بادشاہ کے حکم سے اس نے جانور ذبح کیا تو اس نے کہا کہ آپ اس جانور میں سے وہ حصہ لے جو اس جانور کی وجود میں سب سے زیادہ قیمتی ہے اور سب سے زیادہ فائدہ مند ہے حضرت افمان حکیم نے اس جانور کی زبان کاٹ کر کے پلیٹ میں رکھ کر بادشاہ کے سامنے حاضر کی اور کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بہت زیادہ قیمتی ہے پھر کبھی موقع آیا بادشاہ نے پھر کہا کہ پھر آپ اس جانور میں وہ جگہ لے آؤ جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہو تو حضرت محمان حکیم نے پھر زبان کاٹ کر کے بادشاہ کے سامنے رکھی تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی عجیب بات ہے جب پہلے مرتبہ میں نے بہترین چیز مانگا تو بھی زبان لے کے آئے اب جب میں نے سب سے بہترین چیز مانگا تو بھی زبان لے کے آئے تو حضرت الرحمان حکیم نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت اگر اس کا استعمال ٹھیک کر لیا جائے اس زبان کا تو یہ اس پوری وجود کے لیے نجات کا باعث اور راحت کا سامان بناتی ہے اور اگر اس کو غلط راستے پہ ڈال کر اس کا ٹھیک طریقے سے استعمال نہ ہو تو یہی یہی زبان پوری وجود کے لیے جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہے اس لیے سب سے قیمتی بھی یہ ہے اور سب سے نقصان دہ بھی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاید ہے ولقد آتئینہ اور یقینا ہم نے دی تھی لقمان الحکمت لکمان کو دانائی انشکر للہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے وہ یشکر اور جو بھی شکر ادا کرتا ہے یعنی صرف لقمان حکیم ہی نہیں بلکہ جو بھی شکر ادا کرے گا پر انما نما یشکر النسی تو وہ شکر ادا کرے گا اپنی ہی فائدے کے لیے امن کا اور جو انکار کرے گا فَإنَّ اللہ, تو اللہ بے پرواہ سب تعارف مولا ہے لوگوں کے ناشکری کرنے سے اور اللہ کے انکار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا صحیح مسلم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث قدسی ہے اللہ تبارک بطالعہ تعالیٰ فرماتے یاخر و وکم و انسکم و جن کم من کم وزیر میرے بندو تمہارے اگلے پچھلے مرد عورت جوان بوڑھے بچے جنات اور انسان سارے کے سارے اگر ایک نافرمان شخص کے دل کی طرح نافرمان بن جائے تو میں نقل وزال کمی ملکی شیا تم سبوں کے نافرمان بن جانے سے میرے خدائی میں کوئی نقصان پیدا نہیں ہوتا بلکہ تمہاری اور نافرمانی تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے نقصان دے تو یہاں تبارک و بھی اسی طرح بے فرماتا ہے کہ وہ من اور جو کچھ انکار کرے گا اللہ کی شکر سے تو فعن اللہ علی اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ تعریف والا وہ عز غال لکمان اور جب کہا لکمان نے اپنے بیٹے کو وہی عز ہوں اور وہ اس کو سمجھا رہا تھا نصیحت کر رہا تھا یا وہ نہیں اے بیٹا لا لرک بلّہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ تو معلوم نہیں ہوا کہ بیٹا مشرق تھا اس کو سمجھا رہا تھا لالاس کے رانے کی غذ سے یا معاہدہ باہر حال اسے توحید پر خوب مضبوط کرنے کی غرض سے اس نے یہ وصیت فرمائی ان نشر کا رسول مناظم بے شک شرک یہ بہت بڑی بے انصافی ہے اس سے بڑھ کر بے انصافی کیا ہوگی کہ آج مخلوق کو خالق و مختار کا درجہ دے دیا جائے اور اس سے زیادہ حماقت اور ظلم اپنے جان پر کیا ہوگا کہ اشرف الملوقات ہو کر حسین ترین اشیاء کے آگے عبودیت کو خم کر دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کسی دوسری کو دے دے اس سے بڑی بے انصافی اور کیا ہوگی اور انجام کے لحاظ سے بھی اس لحاظ سے یہ انتہائی عظیم تر گناہ ہے کہ انسان اگر سارے نیکیاں کرے خوایوں کے کام کرے لیکن گناہ کا گھر کا ایک مار انسان کے سارے نیکیوں پر پانی پھینک دیتا ہے بہت سا اور ہم نے تاخیر کی انسان کو بیواری دے ہی اس کے ماں باپ کے ساتھ ہم کو اٹھا رکھا اس کے ماں نے تھک کر آجا ون تک سے اوپر یعنی تھک تھک کر اس کے والدہ نے اس کو اٹھا رکھا لوائن اور اس کا دو چڑانا ہے دو برس میں ہم نے اس انسان کو حکم ہی دیا والدین کے بارے میں انشکلی لیکن میرا حق حکمانو بھلے والدین اور ساتھ اپنے ماں باپ کا الحصیر میرے ہی طرف تم سب نے لوٹ کے بنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے حق تلفی کے بعد والدین کے حق تلفی کو سب سے بڑا گناہ کا کام قرار دیا اللہ تبارک و وطالیہ اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ جس طرح میرا شکر تم پہ لازم ہے تم اپنے والدین کا بھی ہمیشہ مشکور رہا کرو اس لیے کہ اللہ کے بعد انسان کا دنیا میں آنے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ اس کے والدین ہے لیکن دوسری جگہ اللہ تبارک و اس کو وضاحت فرمائی ہے کہ اگر والدین انسانوں کو شریک کی طرف راغب کریں تو پھر اللہ کا حکم ہے فلاں ہوما اب ان کا کہنا نہیں ماننا اسی صورت کے آنے والی آیت میں بھی اللہ تبارک وطل کر جاتا ہے وہ انجہدا کا اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالے اللہ انتشری بھی یہ کہ تو میرے ساتھ شریک کا مان مال بھی یہ علم وہ جس کے انجام کا تجھ کو علم نہیں فلا تو تے تو اب ان کا کہنا مت ماننا ان کا کہنا نہیں ماننا حضرت محدث دے بی رحمت اللہ فرماتے ہیں اور اس آیت کے پس منظر میں لکھتے ہیں کہ شریک نہ مان جو تجھے معلوم نہیں اور یہ بھی نہ مان کہ جس کے انجام کے بارے میں تجھ کو علم نہیں اور والدین کے ایسے باتوں کے بارے میں اپنے سر کو تسلیم خم نہ کر جن کے فرما برداری کی وجہ سے اللہ کے نافرمانی لازم لازماتی ہو اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر والدین نافرمان بھی ہیں تو وہ صاحب ہو مافی دنیا میں ہوفا اور ساتھ ان کا دنیا میں دستور کے مطابق یعنی دنیا میں پھر بھی, بھی ان کے ساتھ اپنے طرف سے جو بھلائی ہو سکے وہ کرتے رہنا ہے حضرت ابراہیم علیہ وسلام کا واقعہ پہلے ہو سورہ ابراہیم اور بارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ کو جب اس کے والد نے جمنا گواہ جی ملیا میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا دور ہو جا میں نے نظروں سے گھر سے باہر نکل کر تو حضرت ابراہیم علیہ اللہۃسلام نے انتہائی مغرورانہ اور انتہائی نافرمانہ انداز گفتگو کے مقابلے میں بڑے مدانت سے اور بڑے نرم الفاظ کے ساتھ ان کو جواب دیا کیا بھائی میں جہاں رہا ہوں یہاں سے اس ملک کو چھوڑ رہا ہوں تیرے گھر کو چھوڑ رہا ہوں اور تیرے لیے اللہ سے دعا کروں گا وہ طبیل انا بہی اور ساتھ ہی حضرت حکیم نے یہ بھی تاکید کی بیٹے سے کہ اس راستے پر چل کہ جس راستے پر چلنے والے لوگ میرے طرف متوجہ ہیں سننا علیہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرے ہی طرف تم سبوں نے لوٹ کے آنا ہے فون بے حکم بے معم پھر میں تمہیں خبر دوں گا اس کا جو کچھ تم عمل کرتے تھے یا بولیا اے بیٹے اور حد تم ترین اگر کوئی چیز ہو برابر رائے کی دانے کی فتح کن سی پھر وہ ہو کسی پتھر میں او پھر سماواد یا آسمانوں میں او پھر عرب یا زمین میں یہ اطبی حل اللہ اس کو لے حاضر کر دے اس لیے کہ ان اللہ لفیف الخبیر بے شک اللہ جانتا ہے چھپے ہوئے باریک تر کو بھی اللہ ان کے بارے میں بھی باخبر ہے لطیف باریک بھی تو حضرت عقمانی حکیم اپنے بیٹے سے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات اور ان لوگوں کے راستے پہ کا کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کے اعمال اللہ کے حکموں کے خلاف نہیں ہیں اس لیے ساتھ ہی یہ بھی فرما دی کہ بیٹا جو کچھ بھی عمل کرو گے چاہے وہ عمل چوٹا ہو یا بڑا اچھا ہو یا برا یقین کر لو کہ اللہ بڑا باحق بھی ہے اور اللہ تمہارے ان اعمال کو احمد کے دن تمہارے حساب اور کتاب کے غازی حاضر کر دے گا یا یا اے بیٹا سولاد نمازوں کو قائم کر وہ امر بالمعروف اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کر و نران کرے اور لوگوں کو برائیوں سے روک وسد علامہ اسوابق اور جو تجھ کو تکلیف پہنچ جائے اس پر صبر کر ان ذالک من عزم الامور بے یہ بڑے ہمت کے کام ہے یہ باہمت لوگوں کی نشانات ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے حکموں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اللہ کے نافرمانی سے روکتے ہیں اور اس امر بالمعروف اور نئے نلم کر کے فریضی کی ادائیگی کے دورانی میں اگر ان کو کچھ ناخوشگوار مواقع سامنے آتے ہیں تو اس پر وہ دل برداشت نہیں ہوا کرتے بلکہ صبر کا دامن ہمیشہ تامے رکھتے ہیں مضبوطی کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں آتا ہے آپ سیم فرمائیں کہ امر بالمعروف اور نہ انل منکر کرتے رہو اور اگر تم لوگ نہ انل منکر اور امر بالمعروف معروف کے فریضی کو ترک کر دو گے تو پھر اللہ تمہارے مانگے جانے والے دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہ بل منکر یہ مخصوص لوگوں کا کام ہے بلکہ یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے کہ کسی فریضے کی ادائیگی کا وقت ہو جائے تو اپنے مسلمان بھائیوں کو ترغیب دیں کہ بھئی نماز کا وقت ہو چکا یا کسی دوسرے فریضے کی ادائیگی کا وقت ہو چکا اور جب بھی کسی مسلمان کو اللہ کے ناراضگی والے کاموں کے تھم جھکتا ہوا دیکھے تو اس کو روکے ولاس اور مت پھیرا اپنے چہرے کو لوگوں سے ولا الارض اور مت جل زمین پر اکڑتا ہوا بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا ہر اختیار کر اپنے چال میں سوت اور نیچے رکھ اپنے آواز کو الحمير البتا سب سے بری آواز آوازوں میں گدے کی آواز ہے یعنی اختیار کر یعنیت اور کے اختیار کر بے ضرورت مت بول اور کلام کرتے وقت حد سے زیادہ نہ چل اگر ان آواز سے بولنا ہی ہے کوئی تو پھر اس کو اس میں بھی حدود کا خیال کر اور خیال کر اور اگر صرف ان چیز چیخی مار میں ہی کوئی کمال ہوتا تو پھر گدے کی آواز پر خیال کرو وہ بہت زور سے آواز نکالتا ہے مگر کس قدم کڑی اور کس قدم کر ہوتا ہے اور کس قدر وہ لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے جس کا مقصد ہی سمجھ میں آنے والا نہیں تو بے مقصد چیخ اور پکار سے خود کو بچا مقصد کی بات کو اس کی حدود اور انداز گفتگو کو دے کر کے بولا کر أعوذ بالله من عطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله فخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبر عليكم نعمه ظاهرة وباتنا ومن المات من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بارے سورہ لقمان کی یہ تیسری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر بیس سے لے کر آیت نمبر اکتیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و دادا اپنے کچھ انعامات کا تذکرہ فرمانے کے بعد بندوں سے شکو کرتا ہے کہ میرے بندو میں نے ہر طرح سے تم پہ اپنے انعامات کیے احسانات کیے تمہیں واضح رہنما اصول اور کتاب زندگی دی لیکن تم ہو کہ تم نے اللہ تبارک و بتا کے ان واضح احکامات کو بھلا کر اپنے ابا و اجداد کے ان راستوں اور طریقوں کو تم نے اپنا رکھا کہ جس پر چلتے ہوئے کامیابی کی کوئی ضمانت تمہیں نہیں دی جا سکتی ارشاد ہے المتاؤ کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا ان اللہ, سخر اللہ ہی نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے ماں وہ چیز سماوات جو آسمانوں میں ہیں وہ ماں فل اور جو زمین میں ہیں وہ اصب اور اس نے انڈے لیے تمہارے اوپر نعم ہو اپنے نعمتیں ظاہرتاً کچھ کھلی ہوئی واط اور کچھ چھپی ہوئی ظاہری نعمتوں سے وہ نعمت ہیں کہ جن کو انسان اپنے ذرائع سے معلوم کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں اور باقی نعمتوں سے وہ نعمت مراد ہیں کہ جس کا ادراک انسان کو نہیں ہے لیکن اللہ نے پھر بھی انسان کے لیے انسان کی فائدے کے لیے وہ نعمتیں پیدا فرمائی ہے وہ مین اناس اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہے یو جافی اللہ یو باعث کرتے ہیں اللہ کے بارے بغیر غیر علم بغیر سمجھے ولا ہدن اور بغیر کسی ہدیت کی ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن دلیل کی وہ اضافی ہو اور جب ان سے کہا جائے کہ پیروی کرو ما اس کے انزل اللہ جو اللہ نے نازر کیا ہے اور وہ کہتے ہیں بلنت تلکہ ہم پیروی کریں گے ماں بجنا آبا اس طریقے کے جس پر ہم نے پایا ہے اپنے آبا و اجداد کو اللہ کا اشار ہے اولو اگر کے شیطان بلاتا ہو ان کو دوزخ کے آگ کے طرف تو بھی یہ اپنی انہی اباواجتاد کی طریقے سے بچنے کی و من یسلم وجهه الى الله اور جو کوئی تابہ کرے اپنا رخ اللہی کے طرف وہ محسنن اس حال میں کہ وہ نیک کار ہو فقد استمسك بالعروه الوثقى سو یقینا اس نے پکڑ لیا ایک مضبوط کھڑی کو ور اللہ عاقبت الامور اور اللہ ہی کے طرف رجوع ہے تمام کاموں کا. انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کرنے کا انجام اس کے حق میں کیا نکلتا ہے یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اپنا سر اللہ کے سامنے خم کر دیا عقیدت کے ساتھ ایمان کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد اور نصرت کے ایک مضبوط کھڑے کو اور رسی کو اس نے تھام رکھا امن کفرا اور جو منکر ہوا فَلَا يَخْزُنْكَ قُفْرُهُو سو آپ کو غمززہ نہ کرے اس کا قفر اور اس کا انکار اِلَيْنَ مَرْجَعُهُمْ ہم ہم ہمارے ہی طرف ان سبوں نے لوڑ کے آنا ہے فَنُنَبِّقُهُمْ بِمَا عَمِلُو پھر ہم بتلائیں گے ان کو جو انہوں نے آمال کی ان اللہ علیم بِذَاتِ صُدُور بے شک اللہ جانتا ہے دلوں کے پوشیدہ بھیدوں کو نمتہم تَلِ ہم تھوڑا سا ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں سم منستم آزاب پھر پھر پکڑ کر کے لائیں گے ہم ان کو ایک سخت موٹے آزاد کی طرف غلیز سخت آزاد ان سے اور اگر آپ ان سے پوچھ لیں یعنی ان منقی سے کہ من خلق سما وادی کس نے پیدا کیا ہے ان آسمان اور زمین کو یقین وہ کہیں گے کہ اللہ نے تو الحمدللہ پھر آپ کہیں کہ بھی تمام تر تاریخوں کا مستحق بھی تو اللہ ہی ہوا بل اکثر حملہ بلکہ ان میں سے سیکریت ہو گئی جو سمجھ نہیں رکھتے اللہ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں ان الحا الحمید بے شک وہ اللہ بے پرواہ ہے سب خوبی والا یعنی وہ اللہ اپنے مخلوق کے تاریخ کا مختارج نہیں ہے اقوام اب اس اللہ کے عظیم صفات اور وسیع قدرتوں کا تذکرہ ہے کہ اے انسان اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکری اختیار کرے گا تو تو اپنے اس ناشکری کے ذریعے اللہ کا کیا نقصان کر سکتا ہے اللہ تو وہ ہے کہ اگر اس دنیا کائنات کے سارے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں اور ان سات سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے پھر اتنے ہی سمندر ساتھ اور بھی ملا دیے جائے یعنی چودہ سمندر اور پھر لکھنے والوں کو ان درختوں سے بنائے ہوئے قلموں کے ذریعے اس سمندر کے سیاہی کے ساتھ اللہ کے تعریفات اللہ کے فراہمی اللہ کے حمد و ثنا جو اللہ کے بیان کی جا رہی ہے وہ لکھنا شروع کر دیا جائے تو یہ قلمیں گس کر ختم ہو جائے گی یہ سمندر خشک ہو کر کے ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو تعریفات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ درختیں حادث ہیں یہ نہیں تھے موجود ہوئے ختم ہو جائیں گے یہ سمندر نہیں تھے موجود ہوئے ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اسی طریقے سے اس کی صفات اسی طریقے سے اس کے قدرتیں اسی طریقے سے اس کی نعمتیں اسی طریقے سے اس کے رحمتیں اور اسی طریقے سے اس کی صفات بھی ہمیشہ کے لیے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جو ختم ہونے والے ہوں وہ تو ختم ہو جائیں گے جو باقی رہنے والا ہے وہ سدا باقی رہے گا اللہ کا ارشاد ہے و لو ان شجراتن اور اگر جتنے درخت ہیں زمین میں اقدام یہ سارے قلم ہو و بخرو اور سمندر یا مدو ممبادی جی ہی کہ اس کے پیچھے ہو ان کے بعد سب آ تو اب سمندر یعنی یہ سارے سیاہی بنا لی جائیں تو میں صدت کلی اللہ تو ان سے اللہ کے باتیں ختم نہیں کی جا سکتی ان نلح عزیز الحکیم بے اللہ زبردست حکمت والا ہے میں خل حکم والا باسکم اللہ کا نفس واحد اب ذہنوں میں لوگوں کے منکرین کا یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اتنے سارے انسانوں کو کیسا پیدا کرے گا تو اللہ فرماتا ہے محل حکم نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا والا باسکم اور نہ تمہارا دوبارہ زندہ کرنا اللہ کا نفس واحد مگر ایک ہی نفس کے زندہ کرنے کی طرح اور ایک ہی نفس کے پیدا کرنے کی طرح اور وہی ہے کہ اللہ ایک نفس کے پیدا کرنے کے لیے بھی حکم دیتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اور اللہ ان ساروں کے بارے میں بھی حکم دے گا کہ کن ہو جاؤ فون پس وہ سارے ہو جائیں گے تو اللہ کا تو ایک حکم ہے وہ ایک حکم ایک کے بارے میں بھی وہی ایک ہے اور ساروں کے بارے میں بھی وہ ایک ہے ان اللہ حسم سن اور دیکھ رہا ہے المتا کیا آپ نے غور نہیں کیا نہار یہ جی کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں اسی نے کام میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو کلو مسما ان میں سے ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر وہ ان اللہ بات مدون اور یہ جی کہ اللہ خبر رکھتا ہے اس کا جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس آیاتی مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سورج اور چاند یہ چل رہے ہیں حالانکہ اب تک جو انسان نے تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ بے سورج نہیں چل رہا بلکہ زمین گھوم رہی ہے لیکن کیونکہ دو اس مسئلے کی جزیات ہے یا دو اس آیات کی وضاحت ہیں ایک تو یہ کہ ان آیاتوں میں اللہ کے مخاطب انسان ہیں اور انسان اس روئی زمین پہ رہتے ہیں اور روئی زمین پر رہنے والوں کو سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لہذا اللہ نے اس انسانوں کے رہنے اور مسکن کا لحاظ رکھتے ہوئے ان انسانوں کو مخاطب کر کے ہوئے فرمایا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ سورج نکلتا اور سورج غروب ہوتا اور دوسری بات یہ ہے جدید تحقیق ہے کہ بھئی زمین جو ہے وہ چل رہی ہے اور سورج ساکن ہے تو انشاءاللہ سورہ اللہ یاسین میں آئے گا کہ وکل النفری فلکیں یس کہ یہ سورج اور چاند یہ سارے کے سارے فلک کے اندر تیر رہے ہیں جس طرح کی جدید نظریہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ اس لیے اللہ, هو الحق، یہ کہ اللہ ہی وہ برحق ذات ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور یہ کہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے اس کے سوا الباطل وہ سب یوٹ ہے اور ان اللہ علی الکبیر اور یہ کہ وہی اللہ سب سے بڑا اور سب سے بلند پر ہے الحمد للہ حب المین اوز باللہ من الرحمن لقمان کے یہ چھوٹی اور آخری رکوق ہے یہ رکو آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر پینتیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ظاہری نعمتوں کا تذکرہ ہے اور ساتھ ہی ان پکارے جانے والوں کمزوری کا بھی جن کے بارے میں بعض انسان دنیا میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں مشکلوں میں کام آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کمزورا پن اور بوداپن ان کی دنیوی زندگی کے اندر پیش آنے والے مختلف مراحل پر ان کے عمل سے ظاہر فرمایا ہے کہ جب تم پریشانیوں کے دنوں میں پس جاتے ہو اور بالخصوص جب, لوگ تم جب تم لوگ سفر میں ہوتے ہو اور تمہاری کشتیاں اور تمہارے جہاز سمندروں کے توغیانیوں میں پس جاتے ہیں تو اس وقت تو پھر تم ایک ہی اللہ کو یاد کرتے ہو ایک ہی اللہ سے نجات کے دعائیں کرتے ہو لیکن جب وہ اللہ تمہیں ان مشکلوں سے نجات عطا فرما لیتا ہے تو پھر تم انہی ناحقوں کو ماننا شروع کر لیتے ہو انہیں کو پر عقیدی رکھنا شروع کر لیتے ہو کہ یہ سب کچھ ان کی طرف سے ہوا اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کو ایک خطرناک دشمن سے ہمیشہ چکندہ رہنے کی طالب فرمائی ہے اور تاکیب کی ہے اور وہ خطرناک ہمدرد بن کے حملہ لاہور ہوتا ہے وہ ہے شیطان اللہ فرماتا ہے کہ کہیں وہ تو خباز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں مبتلا نہ کرے بھائی تعالیٰ ہے کیا تو نے نہیں دیکھا ان الفلکا یہ کہ کشتیاں یا جہاز تجری چلتے ہیں پھر بہرے سمندر میں بنعمت اللہ اللہ کی نعمت لے کر لیے کو من آیا تاکہ تم کو کچھ اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائے کہ اتنے جہاز کے اندر بڑے پیمانے پہ پڑا ہوا سامان بھی اس جہاز کے لیے ڈبونے کا ذریعہ نہیں بنتا اللہ تبارک وطالعہ نے اس جہاز کے تختوں میں ایسے ہی اثرات پیدا فرمائے انسان تو یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ تختے بنائے اس کو ایسے ڈیزائن کیا اس کو ایسے صاف کیا اور اس کو ایسے طریقے سے رکھا انسان اس سے بڑھ کر کچھ کر نہیں سکتا لیکن ان تختوں کے اندر یا جو المینیم ہے ان کے اندر ڈوب نہ جانے کی قوت کس نے پیدا کی وہ اللہ ہی کے ساتھ ہے اللہ کا اشہاد ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِّكُلِّ صَدَّ وِنِ شَكُورٍ البتہ اس میں نشانیاں ہے ہر ایک تحمل کرنے والے احسان ماننے والے وہ وَإِذَا غَشِعَهُمْ اور جب ڈھامتے ہیں ان کو موج موجن, موجن کل ذلال بادلوں کے طرح دعو اللہ تُبقا میں رکھتے ہیں اللہ کو مُخلِسینَ لَهُ الدِّين خالص اسی کے بند منکر کہ اللہ اب تو ہی ہمیں بچا فلم <الْعَلْبَرْح> اللہ فرماتا جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں خشکی کے طرف فمن ہو تو بعض ان میں سے تو وہ ہے کہ جو میان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ آئے آتے نا اور انکار نہیں کرتے ہمارے آیتوں کے اللہ کلو خط اور مگر وہی جو قول کی جھوٹے حق کو نہ ماننے والے ہیں یا یون نہ ستکم اے لوگ جو اللہ کے بندے ہو تم تکو اختیار کرو اپنے رب سے بخشو یومن اور ڈرو اس دن سے لا کے کام نہ آئے گا کوی والد کوئی والد آم ولدی ہی اپنے اولاد کی طرف سے یا اپنے بیٹے کی طرف سے ولا مولودن اور نہ کوئی بیٹا کام آ سکے گا دن جاتے جو کام آئے والدی ہی آپ اپنے باپ کی جگہ کچھ نہیں ان نواز اللہ اللہ کے وعدے برحق حق ہے فلاں ترن کو ملحیات کہیں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے یہ دنیا زندگی ولا یا عرن کو بلہور اور نہ تمہیں دھوکے میں مبتلا رکھے اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والا اس آیاتی مبارکہ میں جو اس بات کی وضاحت ہے کہ اس دن سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کو کوئی نفع پہنچانے والا ہوگا مراد اس سے وہ باپ اور بیٹے ہیں جن میں ایک مومن ہو اور دوسرا کافر کیونکہ مومن باپ نہ اپنے کافر بیٹے کے آزار میں کوئی کمی کر سکے گا اور نہ اس کو کوئی اور طرح سے نفع پہنچا سکے گا اسی طرح مومن بیٹا اپنے کافر باپ کے کچھ کام نہ آ سکے گا اور اس تخصیص کے وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ قرآن مجید کی دوسرے آیات اور احادیث میں اس بات کی وضاحت ہے اور تصریح ہے کہ قیامت کے دن ماں باپ اولاد کے اور اولاد ماں باپ کی شفات کریں گے اور اس شفاعت کی وجہ سے ان کو کامیابی بھی ہوگی قرآن مجید میں اللہ تبارک وطالعہ کا شاخ ہے یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کے اولاد بھی ایمان میں ان کے تابع ہوئی یعنی وہ بھی مومن ہو گئے تو ہم ان کے اولاد کو بھی ان کے ماں باپ صالحین کے درجے میں پہنچا دیں گے اگر کہ ان کے اپنے اعمال اس درجے کے قابل نہ ہو مگر صالح والدین کے برکت سے قیامت میں بھی ان کو نفع پہنچے گا کے, والدین کے مقام پر پہنچا دیا جائے گا ان کو مگر اس میں شرط یہی ہے کہ اولاد مومن ہو اگرچہ عمل میں کچھ کمی کیوں نہ ہو اسی طرح ایک دوسرے آیات میں اللہ تبارک و دادا کا احساس ہے کہ جنات جن نہ تو ادنی ید حل و منفر ہم آباجاتی یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی داخل ہوں گے جو ان کے ماں باپ بیوی اور اولاد میں سے ان کے قابل ہوں گے مراد قابل ہونے سے مراد مومن ہونا ہے ان دونوں آیاتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماں باپ اور اولاد اسی طرح شوہر اور بیوی اگر مومن ہونے میں مشترک ہو تو پھر ایک سے دوسری کو محشر میں بھی فائدہ پہنچے گا اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حادث میں اولاد کا ماں باپ کی شفاعت کرنا منقول ہے اس لیے اس آیات میں یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن نہ باپ بیٹے کی طرف سے کوئی کام آئے گا نہ بیٹا باپ کی طرف سے تو یہ وہ تعلقات ہیں کہ جو دین کے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ اپنے ان تعلقات کو قیامت کے دن ایک دوسروں کے ذریعے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اگلی جملے میں کہ کہیں شیطان جو دو کے بعض ہے وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں دو کے مبتلا نہ کرے اس لیے کہ شیطان یہ نہیں کہتا کہ میں شیطان ہوں میرا کہنا مان لو بلکہ شیطان تو یہی کہتا ہے کہ بھائی بعد میں توبہ کر لو کہ اب گناہ کر لو حالانکہ وہی گناہ تو انسان کو اللہ سے دور لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے ان اللہ خند ہو علم الساح بے شک اللہ کے ابداس ہے قیامت کی خبر ویون زر الفیض اور وہی اتارتا ہے بارش وہ اور وہی جانتا ہے محفل ارحام جو کچھ رحم مادر میں ہیں وما تدری نفسم ماض آتک سے بغدا اور نہیں معلوم کسی بھی نفس کو کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا یا کل وہ کیا کرے گا وما تدری نفسم بے ائی اور تموت اور کسی کو اس بارے میں خبر نہیں کہ اس کے موت کون سی زمین پہ واقع ہوگی ان اللہ علی منقبیر بشک اللہ تبارک و تعالی ہی علم رکھنے والا باخبرزاد ہے یہ وہ پانچ چیزیں ہیں کہ جن کو جن کے بارے میں یہ وضاحت ہے کہ یہ امور غیبیہ ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ایک یہ کہ قیامت کب آئے گی دوسرا یہ کہ بارش کب نازل ہوگی ذہن میں ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی بارش کے بارے میں تو اب محکمہ موسمیات والے پہلے سے پیشنگیاں کر لیتے ہیں کہ بھائی کب بارش ہوگی اور کہاں کہاں ہوں گی جبکہ یہاں یہ وضاحت ہے کہ یہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کے علم اور کسی کے علم میں نہیں یقیناً یہ شبہ اپنے جگہ پہ ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے لیکن انسان یہ سب کچھ معلوم کرتے ہیں ذرائع سے اسباب سے اور ان اسباب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ کے ذات ہے اور بے شمار مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ بدلانے والے پیشنگلی کرنے والے اپنے آلات کے ذریعے پیشنگری کر لیتے ہیں لیکن معاملہ اس کے برخلاف نکل آتا ہے اسی طرح جو کچھ رحم مادرح میں ہیں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حالانکہ اب لوگ جو ہیں وہ آلات کے ذریعے معلوم کرتے ہیں کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے نارمل ہے یا اب نارمل ہے یقیناً انسان معلوم کرتے ہیں الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے لیکن ایک تو یہ آلات ہیں اور ان آلات کا پیدا کرنے والے ذات بھی اللہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیات میں جاننے سے امراض اور علم سے امراض اس کے بارے میں مکمل علم ہے صرف اس کی جسمانی سانچی کا علم نہیں ہے بلکہ یہ کہ دنیا میں آئے گا تو وہ کتنا عمر پائے گا والدین کا فرمان بردار ہوگا یا نافرمان فرمان ہوگا پھر آخرت میں وہ بدبخت قرار پائے گا یا نکبخت بخت قرار پائے گا یہ وہ چیز ہے کہ اس انسان کے متعلق جو رحم مادر میں ہے اس کے بارے میں سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا اسی طرح سے کسی انسان کو یہ بھی علم نہیں کہ وہ کل کیا کرے گا حضرت علی رضی رب عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے معلوم پہچانا ہے انسان ارادہ کچھ کرتا ہے ہو کچھ جاتا ہے اس لیے کہ انسان آج کے تناظروں میں اپنے آنے والے کل کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہے لیکن کرتے ہیں لیکن آنے والے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ واقع حضر و فرمانا چاہتا ہے یا اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں جانتا کوئی بھی نہیں جانتا اسی طریقے سے کسی کے بارے میں کسی کے کو علم حاصل نہیں ہے کہ اس نے کون سے زمین پہ مرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے یہ اس لیے کہ اللہ علیم ہے خبیر ہے یہاں پہ سورہ رحمان اپنے احلطام کو پہنچا وہ آخر تارانہ الحمد للہ رب اللہ